أعوذ من ولولا أن كتب في ولهم في عذاب اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے ذلك بأنهم ورسوله ومن يشاق اللہ فإن اللہ العقاب یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے مَا قطعتم او اصولها اللہ <الفاسقین> تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نفرمانوں کو رسوا کرے وَمَاأَف اللهَّهُ علىلى رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَوْ جَفْتُم عليهلَيْهِ مِنْ خَيلِ وَلااركَابِ وَلاِ اللهَّه يُسَل تُُسنَهُ علىى مَ شاء وَِ اللهَّه يُسَل تُسُ هُ على مَ ش على واللَّهُ علىلى كلُلّ شَئ قَ اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اللہ کی تقدیر میں پہلے سے ہی اس طرح ان کی جلاوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان کو دنیا میں ہی سخت عذاب سے دوچار کر دیا جاتا جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دوسرے قبیلے بنو قریضہ کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر دیا گیا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا دیا گیا پھر لینتن کھجور کی ایک قسم ہے جیسے اجوا برنی وغیرہ کھجوروں کی قسمیں ہیں یا عام کھجور کا درخت مراد ہے دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنو نظیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیے جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں وہ تمہارے اموال و جائیداد میں جس طرح چاہیں تصرف کرنے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ قرار دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افا اللہ علی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 اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت اور اس کے اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو اور جس سے منع کرے تو اسے چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے علم اللَّهَ رسول الف الے اکہم صادق مال فہ ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائدادوں سے اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو اور جو کوئی اپنے نفس کی لالچ اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں مال فی کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی مہاجرین کی فضیلت ان کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا گویا قرآن کا انکار ہے پھر ان سے انصار مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے جو مہاجرین سے جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے ان سے انصار مراد ہیں ان سے انصارِ مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چا جا چکا تھا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں ان سے انصار مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینہ میں آباد تھے اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے یہ انصار ایمان لا چکے تھے کیونکہ ان کی اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائے ہے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے یعنی من قابل ہم کا مطلب من قابل ہجرتہم ہم ہے اور ادار سے الحجرت یعنی مدینہ مراد ہے پھر یعنی مہاجرین کو اللہ کا رسول جو کچھ دے اس پر حسد اور انقباز محسوس نہیں کرتے جیسے مال فی کا ولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا لیکن انصار نے برا نہیں مانا پھر یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھانا کھانا کھلاتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا چنانچ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے <الْآیَة> بخارِ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انانوے ان کے اثار کی یہ بھی ایک نہایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو اس لیے طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کر لے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار بہتر پھر حدیث میں ہے شحن سے بچو شح سے بچو اس سے نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اس سے نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اسی نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے مہارم کو حلال کر لیا بوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2578 پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اور في <تصفيق> ان کے لیے ہے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے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 اے نبی کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں اگر تم مدینے سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی لاء ان تم اشد رهبتا فی صدورہم من اللہ ذالک بانہم قوم لا يفقهون اے مسلمانوں یقینا ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر تمہارا ڈر تمہارا ڈر زیادہ ہے یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ مالف ہے کہ مستحقین کی تیسری قسم ہے یعنی صحابہ کے بعد آنے والے اور صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس میں تابعین اور تباہ تابعین اور قیامت تک ہونے والے اہل ایمان و تقوا آ گئے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ انصار و مہاجرین کو مومن ماننے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ کہ ان کے ایمان میں شک کرنے اور ان پر سب و شتم کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و عناد رکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ نے اس ایت سے استنباط کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی ہے ان الرافضين الذي يسب الصحابه ليس له من مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قلوبهم بما مدح الله به هؤلاء في قولهم بحال ابن کثیر مطلب رافضی جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں انہیں مال فیض سے حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح کی ہے اور رافضی ان کی مذمت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبیکم تم لا تذهب هذه محمد فب تمہ آخرہا حتین بہان تفصیر البغوی مطلب تم لوگوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لان تعان کی میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخری زمانے کے لوگ اولین پر لعنت نہ کریں گے پھر جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنو نظیر کو یہ پیغام بھیجا تھا پھر چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آ گیا کہ بنو نظیر جلا وطن کر دیے گئے لیکن یہ ان کی مدد کو پہنچے نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے پھر یہ منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزید تفصیل ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا بنو نظیر جلا وطن اور بنو قرائضہ قتل اور اسیر کیے گئے لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہیں پہنچے پھر یہ بطور فرض بات کی جا رہی ہے ورنہ جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ فرما دے اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے مطلب ہے کہ اگر وہ یہود کی مدد کرنے کا ارادہ کریں پھر یعنی شکست کھا کر پھر مراد یہود ہیں یعنی جب ان کی جب ان کے مددگار منافقین ہی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے تو یہود کس طرح منصور و کامیاب ہوں گے بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں کہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے بلکہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کا نفاق ان کے لیے نافع نہیں ہوگا پھر یہود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی دلوں میں پھر یعنی تمہارا یہ خوف ان کے دلوں میں ان کی نا سمجھی کی وجہ سے ہے ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جميعاً إلا قرم محصنة او من وراء جدر. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے ان کے اپس کی لڑائی دشمنی بہت سخت ہے آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جب کہ ان کے دل جدا جدا ہیں یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے کہ من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم علیم ان کی مثال ان لوگوں کسی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی بدر میں اپنی بدامالی کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی مثال شیطان کی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو وَلَا اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا یہی لوگ نافرمان فرمان ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں جس سے یہ واضح ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں و ترساں ہیں پھر یعنی آپس میں یہ ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں اس لیے ان میں باہم تو تکار اور تھکا فضیحتی عام ہے پھر یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے یا یہود اور منافقین کا یا مشرقین اور اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و انات سے بھرے ہوئے پھر یعنی یہ اختلاف اور تشتت ان کی بے اقلی کی وجہ سے ہے اگر ان کے پاس سمجھنے والی عقل ہوتی تو یہ حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے پھر اس سے بعض نے مشرقین مکہ مراد لیے ہیں جنہیں غزوہ بنی نظیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں ناک شکست ہوئی تھی یعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرقین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے بنو قیمق کو مراد لیا ہے جنہیں بنو نظیر نذیر سے قبل جلاوطن کیا جا چکا تھا جو زمان و مکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب تھے بحال تفسیر ابن کثیر پھر یعنی یہ وبال جو انہوں نے چکھا یہ تو دنیا کی سزا ہے آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے جو نہایت دردناک ہوگی پھر یہ یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان اس سے برات کا اظہار کر دیتا ہے پھر شیطان اپنے اس قول میں سچا نہیں ہے مقصد صرف اس کفر سے علیحدگی اور برات ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے سے کرتا ہے شیطان اپنے اس قول میں سچا نہیں ہے مگر صرف اس کفر سے علیحدگی اور برات ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے سے کرتا ہے پھر یعنی خلود الفنار جہنم کی دائنی سزا پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے انہیں وعض کیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لاؤ جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ آیت میں یہ بطور تاکید دو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقوی اللہ کا خوف ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے جتناب پر آمادہ کرتا ہے پھر کل <سؤال> سے مراد قیامت ہے اس کل سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں قریب ہی ہے پھر <سؤال> چنانچہ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا پھر یعنی اللہ نے بطور جزا انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن میں ان کا فائدہ تھا اور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفسوں کو عذاب الٰہی سے بچا سکتے تھے یوں انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے اس کی عقل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتی اور اس کا کان حق کے سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں نتیجتاً اس سے ایسے کام سر زد ہوتے ہیں جن میں اس کی اپنی تباہی و بربادی ہوتی ہے